فیضان سنت کا باب فیضان رمضان اس کا مضمون فیضان اعتکاف اس میں جو درود پاک کی فضیلت مجمع الزوائد حدیث نمبر سترہ ہزار دو سو بائیس کے حوالے سے لکھی ہے وہ سماعت فرمائی حضرت سینا روایت شفیع المبن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس مرتبہ درود پاک پڑھا وہ قیامت کے دل میری شفات کو پائے گا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد ولی وسحدی وبارک وسلم چرل کے ناظرین قرآن قصے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ماہ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات میں یہ ایک سلسلہ ہے آج انشاء اللہ اجز وجل آپ کو ایک اونٹنی کا قصہ قرآن قصہ سناؤں گا وہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی اور نکلتے اس نے بچہ جنا اور وہ اونٹنی اتنی عظیم تھی عظیم الجصہ تھی اتنی بڑی تھی کہ سارے تالاب کا پانی پی جاتی تھی اور جب دودھ دیتی تو ساری قوم کو سیر کر دیتی اور یہ اونٹنی سحان اللہ جنت میں داخل ہوگی یہ کس نبی علی السلام کی اونٹنی ہے اور اس کا واقعہ کیا ہے کس پارے میں ہے یہ انشاءاللہ عزوجل عرض کرتا ہوں پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے نیتنی خیر من عمل ہی بندے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے حسب حال اچھے اچھی اچھی نیتیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے مبنی چینل کے سلسلے دیکھیں اس وقت بھی اور جو بھی نیک جائز کام کریں اچھی اچھی نیتیں کریں یاد رہے کہ اچھی نیت نہ ہو تو نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا اور اگر نیک اور جائز کام میں زیادہ اچھی نیتیں کریں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کی نیت کیجیے حسب موقع ازل کہوں گا درود پاک پڑوں گا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں گا استغفر اللہ کہوں گا اہم مدنی پھول لکھوں گا توجہ کے ساتھ سنوں گا ادب کے ساتھ سنوں گا قرآن پاک کی آیات اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید پر سنوں گا اس طرح حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے چلے جائیے سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایجاب القرآن ما غرائب القرآن یہ صفا 102 تا 106 یہ قصہ جو آج آپ کو پیش کرنے چلا ہوں وہ اس میں لکھا ہوا ہے حضرت سیدنا صالح علا نبی نا علیہ وسلام کی اونٹنی کا واقعہ آج میں نے آپ کو پیش کرنا ہے آپ قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے مفتی احمد یاخان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نور العرفان کے آٹھویں پارے میں لکھتے ہیں آپ کا نام صالح ابن عبید ابن عاصف ابن فصح ابن عبید ابن حاضر ابن سمود ہے حضرت سیدنا صالح اللہ نبی نا علیہ سلاۃ والسلام نے قوم سمود کو اللہ تبارہ کا واطع کا فرمان سنا یا ایمان کی دعوت دی اس سرکش قوم نے معجزہ طلب کیا جو خرق کے عادت نبی سے صادر ہو اعلان نبوت کے بعد اسے کہتے ہیں معجزہ اور اعلان نو سے قبل ہو اسے کہتے ہیں ارحاس جو آد نہیں ہوا کرتا مثلاً میرے آقا علی سلا اسلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا یہ آدو تو نہیں ہوتا انگلیوں سے پانی کب جاری ہوتا ہے تو یہ موجا میرے آقا علیہ سلاد اسلام کے لو دہن سے دکھی آنکھیں ٹھیک ہو جانا سبحان اللہ ٹوٹے ہوئی ہڈیاں جوڑ جانا سبحان اللہ دہن اقدس سے بھوکے پیاسوں کی پیاس اور بھوک کا ختم ہو جانا یہ بھی معجزہ ہے اور بے شمار معجزہ تھے میرے آکاش علیہ سلاط والسلام کے تو حضرت سیدہ صالح علانبی نبی علی علیہ و السلام کی سرکش دھیت قوم نے آپ سے معجہ طلب کیا اور کیا معجہ طلب کیا اس قوم نے یہ کہا قوم سمود نے کہ پہاڑ کی چٹان سے ایک گابھن اونٹنی نکالی ہے ایسی اونٹنی جو بچہ جننے کے قریب ہو خوب فربا ہو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو حضرت سینا صالح علا نبی ہنا ولی سلاۃ والسلام نے چٹان کی طرف اشارہ کیا تو چٹان فوراً ہی پھٹی اور اس پت تھر کے چٹان سے ایک نہایت خوبصورت تندرست خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو حاملہ تھی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اب یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی قوم فمود کی اس بستی میں ایک تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا حضرت سینا صحیح نبی ہین و سلاۃ والسلام نے قوم کو ارشاد فرمایا لوگوں دیکھو یہ موجود کی اٹھنی ایک روز سارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی ایک روز تم لوگ پینا قوم فمود نے اس کو مان لیا پھر حضرت سینہ صالح علی نبینا و علیہ نبی جینا علیہ صلاح اسلام نے قوم سمود کے سامنے یہ بیان فرمایا جسے پارہ آٹھ سور آراف کی آئٹ نمبر تہتر یعنی سیونٹی تھری میں بیان کیا گیا آیات بھی سنیے نہایت توجہ کے ساتھ رحمت الہی کی امید پر ترجمہ اردو زبانوں میں جو بہترین ترجمہ ہے وہ پیش کروں گا اس کا نام ہے کنزل ایمان ہوتا ہے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 ترجمہ کنزل ایمان اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی معمود نہیں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی یہ اللہ کا ناکا ہے تمہارے لیے نشانی تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اس سے برائی سے ہاتھ نہ لڑو کہ تمہیں درد ناک عذاب آئے گا قوم سمود نے چند دن اس تکلیف کو برداشت کیا کہ اس دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی وہ موجے والی اونٹنی کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی حضرت صالح علا نبی جنا علیہ صلاحت وسلام کی مبارک اونٹنی پی جاتی تھی اب لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈال قدار بن سالف یہ وہ بدبخ شخص تھا کہ جس کا رنگ سرخ تھا بہوری آنکھوں والا چھوٹے کت کا ایک زناکار عورت کا بیٹا تھا ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا حضرت سیدنا صالح اللہ نبی ہنا اسلام فرماتے رہے لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے پھر اس کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت سیدنا صالح اللہ نبی ہنا ولیح صلاح اسلام سے ادبانہ گفتگو کرنے لگا چنانچہ پارا آٹھ سور آراف کے ستہتر میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ کند امان پس ناکا کی کوچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور بولے اے سالے ہم پر لے آو جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہوں مدنی چینل کے ناظری یہ قوم سمود کے لوگوں نے قدار بن سالم اس میں پیش پیش تھا پہلے اس جنتی اونٹنی حضرت صالح البی نبیہنا علیہ صلاحت والسلام سلام کی اونٹنی جو اللہ کے حکم سے چٹان سے ظاہر ہوئی تھی اس کے پاؤں کاٹے اور پھر اس کو قتل کیا اور اب وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں عذاب کا کہتے ہو تو لے آ جو تم کہتے ہو اگر تم رسول ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عذاب ظاہر ہوا کس طرح پہلی زبردست گھاڑ کی, کی خوفناک آواز آئی پھر شدید زلزلہ آیا جس نے پوری آبادی کو قوم سموت کو الٹ پلٹ کر دیا اور چکنا چور کر دیا تمام عمارتیں ٹوٹ پوٹ کر سہسناس ہو گئی اور قوم سموت کا ایک ایک شخص گھٹنوں کے بل ادھے گر کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا چنانچہ پارا آٹھ سور آراف کی آئٹ نمبر اٹھہتر نشاد ہوتا ہے سرجما ایک انزل ایمان تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو سب کو اپنے گھروں میں اونھے رہ گئے تو صالح نے ان سے منہ پھیرا حضرت سینا صالح علا نبینا جینا ولی سلاۃ وسلام جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی پوری قوم ہلاک ہو گئی بڑا صدمہ ہوا بڑا کلک ہوا بڑا افسوس ہوا اور آپ کو قوم سمود اور اس بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے چلتے وقت ان لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہوئے پر آر سورت العراف نمبر اناسی سیونٹی نائن ترجمہ اے کنز اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں خلاصہ کلام یہ مدی چینل کے ناظرین قوم سمود کی پوری بستی ویران ہو گئی برباد ہو گئی کھنڈر کا ڈھیر بن گئی پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی اور آج قوم سمود کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہا یہ عمرت کی جاہے تماشا نہیں ہے جہاں میں ہے عمرت کے ہر سو نمونے مگر کچھ کو انداز یا رنگ منہیں کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے کہ جو آباد ہے وہ مکا انہیں سونے جگہ دل مدانے کی دنیا نہیں ہے یہ عمرت کی جاہے تماشا نہیں ہے چل کے ناظر ایک نبی کی اونٹی کو قتل کرنے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے فنا ہو گئی اور ایسی فنا ہو گئی کہ سفر ہستی سن ان کا نام مت گیا اور ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہ رہا اور وہ قوم وہ بدبخت قوم جس نے نبی کی آل کو نبی کی اولاد کو قتل کیا وہ اذاب الہی کے قہر سے کم کس طرح محفوظ رہے گی تاریخ دبا کہ کربلا میں اہل بیسے اتہار کا خون بہانے والے یزیدیوں کا حشر کیا ہوا کہ مختار سکفی کے دورے حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا ان کے گھروں کو تاراج کر دیا گیا گدوں کے ہر چلا دیے گئے حاکم مقدس نے ایک حدیث سے حوایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وہی بھیجی کہ قومی یہود نے حضرت زکاریہ علاء نبی جناس و والسلام کو قتل کر دیا تو ان کے ایک خون کے بدلے ستر ہزار یہودی قتل ہوئے اور آپ کے نواسا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خون کے بدلے ستر ستر ہزار یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار کوفی و شامی مقتول ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں ستر ہزار کوفی و شامی قتل ہوئے پھر عباسی سلطنت کے بانی عبد اللہ صفاح کے حکم سے ستر ہزار کوفی و شامی مارے گئے کل ملا کر ایک لاکھ چالیس ہزار مقتول ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی ہر ہر چیز کو محبوب بنا لیتا ہے اللہ تعالی کے محبوبوں کی آل ازواج ہوں اصحاب ہوں احباب ہوں ان سے نسبت رکھنے والوں ہوں ان سے تعلق رکھنے والوں کوئی چیز ہو کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے بے ادبی نہیں کرنی چاہیے ورنہ قہر تہار کا سلسلہ ہو سکتا ہے تو ہر چیز جس کو اللہ تعالی کے محبوبوں سے نسبت ہو جائے اس کی تعظیم کرنی چاہیے تقریم کرنی چاہیے اس کی توہین اس کی بے ادبی عذاب الہی سگنل ہو سکتا ہے کہ دیکھیں وہ اونٹنی کیا تھی وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی اور اللہ کی نشانی تھی اس اونٹنی کی گستاخی کو قتل کرنا تو پوری قوم تباہ برباد ہو گئی بیان میں حضرت سعین اسماعیل حقی علی رحمت اللہ علی قبی نے لکھا کہ جب حزب طبوک کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم سمود اس شدہ کھنڈراہ کے پاس سے گزرے تو فرمایا خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو نہ ہی اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے اللہ تعالی کے خوف میں ڈوب کر روتے ہوئے منہ ڈھانپے ہوئے جللی جلدی گزر جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے اتر تو عذاب کی جگہ سے بھی وہ میرے اکالی سلاط اسلام نے فرمائے کہ جلدی جلدی گزر جائے تو پھر بیان میں ایک اور بات لکھی جو کہ بڑی عبرت والی ہے وہ کیا حضرت سعین اسماعیل حقی علیہ رحمت اللہ ہی کبھی لکھتے ہیں کہ قوم سمود میں ایک عورت تھی بہت حسین و جمیل مالدار لڑکیاں بھی اس کی تھیں اور وہ بھی خوبصورت تھی حضرت صالح صلیحلہ نبی جنا ولی سلاۃ اسلام کی مبارک جنتی اونٹنی سے اس عورت کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی تو اس نے کسی کو بلایا اور کہا اگر تو اٹھنی کو زبا کر دے تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دوں گی مستقفر اللہ اور قدار بن سالف وہ مدومخ جس نے اٹھنی کو زبا کیا تھا اس سے کہا کہ اگر تو اٹھنی کو ذبح کر دے تو میری جس لڑکی سے چائے نکاح کر لینا یہ دونوں اٹھنی کی تلاش میں نکلے اور دونوں نے ذبح کیا قدار نے ذبح کیا اور دوسرے شخص نے ذبح پر مدد دی. عورت کا فتنہ تھا یہ عورت یہ تو شیطان کی رہسیہ عورت کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو پھانستا ہے اللہ ہمیں عورت کے فتنے سے محفوظ فرمائے اس کو دیکھنے سے محفوظ فرمائے جو غیر محرم ان کے چکروں میں آ کر نہ جانے کتنی خودکشی ہوتی ان عورتوں کے چکر میں آ کر کتنے عشق مجازی کے چکر کے بھور میں پھنس جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں نام و نشان نظر نہیں آتا بدنام ہو جاتے ہیں کاروبار ختم ہو جاتا ہے جھگڑے قتل و غارت نہ جانے کیا کی دیکھیں پہلا جو عورت کا بڑا فتنہ کیا ہوا کہ قابیل نے حضرت حابیل رضی اللہ تعالی کو قتل کیا یہ عورت کی وجہ سے تھا اور یہ مفتی احمد یارخان نئی ملے تفصیل نور العرفان میں لکھا ہے سنیے آپ لکھتے ہیں کہ قدار بن سالف نے آٹھ شخصوں کے مدد سے اونٹنی کو ہلاک کیا قدار ایک عورت پر عاشق تھا اس کے کہنے پر یہ کیا لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ عورت بڑا فتنہ ہے پہلا قتل حابیل کا عورت کی وجہ سے ہوا نمبر دو جن جانوروں کو اور اگلا مدنی پول عناط فرما رہے ہیں جن جانوروں کو اللہ تعالی سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والے ہیں ان کی احانت یعنی گستاخی بڑی بدبختی ہے سامری کا بچڑا مستحقی کے احانت و ہلاک تھا کہ اسے کفار سے نسبت تھی یہ اونٹنی کون سی حضرت صالح علا نبی ہنا ولی سلاط اسلام کی وہ مقدس اونٹنی جو چٹان سے ظاہر ہوئی تھی اور آپ کا موجہ تھا مفتی صاحب لکھ رہے ہیں یہ اٹھنی واجب و تعظیم مراقا علی سلاط والسلام نے مولا علی مشکل پشا کر رم اللہ تعالیٰ وضاحہ الکریم سے فرمایا پچھلی امتوں میں ناقہ صالح کا قاتل سخت بدبخت تھا وہ بد وقت تھا جس نے صالح علی السلام کی مبارک اونٹنی ناکہ عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے اونٹ یا اونٹ نہیں اس امت میں میرے اکالی فلاط اسلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں ناسا صالح کا قاتل علیہ السلام سخت بدبخت تھا اور اس امت میں تمہارا قاتل بڑا بدبخت ہوگا کیونکہ اونٹنی حضرت صالح علی السلام کی مظہر نبوت تھی اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوتی تھی اور حضرت علی کرزم اللہ تعالی وضہ الکریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر ولایات ہیں اور حضرت علی کرزم اللہ تعالی وضح الک کی نسل تا قیامت باقی ہے سادات کرام دنیا کے لیے امان ہیں مفتی صاحب نے تفسیر نور الفان میں یہ لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو عطا فرمایا جو نبی کا غستاخ اس کی اصل میں خطا ہوگی اس کو عام طور پر وہ بزاری لفظ میں کہتے ہیں حرام کا اپنے باپ کا نہیں ہوتا کیا آپ نے سنا نا یہ قدار بن سالف جس نے اس جنتی اونٹنی کو حضرت صالحبی ہنا ولی صلاحت السلام کے مبارک اونٹنی کو قتل کیا یہ بھی ایک ذنا کار عورت کا بچہ تھا اور اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ بھی وہ ولید المغیرہ جس نے پیارے اکالی سلاط اسلام کی شان میں ساقی کی جھوٹا کلیمہ کہا ماض اللہ میرے اکالی سلاط اسلام کے لیے مجنون کہا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دس ایب ظاہر فرما دی جو واقعی اس میں تھے تو اس سے میرے اقالی سلاط و اسلام کی فضیلت و شان محبوبیت معلوم ہوتی ہے اور وہ بھی جو تھا وہ زناکار کار عورت کا بچہ تھا وہ ولید بن مغیرہ جس نے میرے اکالی سلاۃ اسلم کی شان میں مساخی کی تھی خزان العرفان میں سورۂ قلم میں آیت نمبر تیرہ کے تحت مفتی محمد نعم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدور الفاظ نے لکھا ہے مزید اور آپ کو کسی واقعے کی نسبت سے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں حکایتیں اور نصیحتیں ہٹیں مکتبت المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر پانچ سو پر ہے کہ حضرت سیدہ عالم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے حضرت سیدبار علی اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے حضرت سیدہ ہوئے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبی شنا ولی سلاۃ اسلام کا مینڈہ جو آپ کی جگہ زبرا کیا گیا وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا اور حضرت سعنا صالح علاء نبی شنا ولی سلاط اسلام کی وہ اٹھنی جو چٹان سے ظاہر ہوئی تھی وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہو اور بڑی پیاری بات لکھی ہے مرقات میں حضرت سیدنا ملا علی قاری علی رحمت اللہ الباری نے مرقات شریف میں کہ اصحاب کہف کا کتا بلعم بور کی شکل میں جنت میں جائے گا اور بلعم اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا اصحاب کہف جو غار والے تھے جو غار میں تین سو پلس تین سو نو سال غالباً ہے وہ سوتے رہے اور کتا ان کے ساتھ تھا اور اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر موجود ہے تو یہ کتا بل بن باؤڑا کی شکل میں جنت میں جائے گا بلرم بن معورہ وہ بد شخص تھا کہ جس کا کفر پر خاتمہ ہوا حضرت موس علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کرنے چلا تو اس کی زبان رٹک گئی تھی اور پہلے وہ بڑا عابد تھا بڑا ذاہد تھا تو اس کا کفر پر خاتمہ ہوا تو وہ بلعم اصحب کہف کے کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا اور وہ کتا بلعم بن بعورہ کی شکل میں جنت میں جائے گا اور حضرت سیدنا صالح علی نبی جنا علیہ سلاط اسلام کی مبارک اونٹنی یہ بھی جنت میں جائے گی ملفظات اعلی حضرت میں لکھا ہے ملفظات حضرت بہت معلوماتی کتابیں آپ مکتبے سے اس کو لے کے پڑھیں اور روزے کے حالت میں اخبار پڑھیں ڈائجسٹ پڑھیں گناہوں برے چینل دیکھیں ارے کیا ضرورت ہے بھائی مدنی چینل دیکھیے نا کتابیں پڑھنے کا شوق ہے ادا اسلامی کی ویب سائٹ اوپن کر لیجیے اچھا جی وہ ویب سائٹ اوپن کرنا نہیں آتی کتابیں پڑھنی ہے مکتبۃ المدینہ سے لے لیں ملفوظات حضرت اتنی معلوماتی کتابیں اور بہت ساری کتابیں ہیں وہ پڑھیں قرآن پاک پڑھنے کا مہینہ ہے قرآن رمضان ہم وزن ہیں ساتھ ساتھ ہیں. نزول قرآن کا مہینہ ہے رمضان اس میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے کنزلیمان پڑھیے معلومات کا خزانہ کتنے واقعات اس کے اندر لکھیں یہ الٹی سیدھی وہ اسٹوریز جو پڑھنی ہے تو پرانی واقعات پڑھی ہیں نا اس کو پڑھنے کی کیا حضرت ہے کیا فضیلت ہے اس کو پڑھیں وہ برکت بھی ملے گی معلومات بھی ملے گی انشاءاللہ تربیت بھی حاصل ہوگی دنیا بھی بنیں گی آخرت بھی بنیں گے اللہ کے رحما سے تو برال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے جنت میں داخل ہوگی اور میرے اقالی سلاد سلام کا ناکہ ابا میرے اقالی سلاۃسلام کی مبارک اونٹنی یہ بھی جنت میں جائے گی اور باقی جو حیوانات ہیں مٹی کر دیے جائیں گے اور جب ان کو مٹی ہوتا دیکھیں گے کفار تو کریں گے حسرت اور کہیں گے یا لیتنی تنی کم تو روبا کاش میں بھی انہیں کی ماند مٹی ہو جاتا پارا سورہ نمبر کیا ہے نمبر چالیس میں اور تفصیل نور الرفان میں مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی لے لکھتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں حضرت صلی علیہ السلام کی اٹھتی جنت میں جائے گی جیسے صحاب کا کتا اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دراز گوش وہ مبارک گدا جس پر میرے اکالی سلاۃ اسلام نے سواری فرمائی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا احمد یارخان نئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفصیل نعمی پارا آٹھ سفا چھ سو آٹھ پر بہت سے مدنی فل عنایت فرمائے ہیں ان میں یہ بھی ہے آپ لکھتے ہیں کہ پیارے اکالی سلاۃ اسلام اللہ تعالی کے محبوب اکبر ہیں حبیب اعظم ہیں کہ رب تعلیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گزشتہ نبیوں ان کی امتوں کے واقعات سنا کر تسکین دیتا سب حال اللہ دیکھو کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایزائیں دیتے تھے رب تعالی نے آپ کو حضرت ن علیہ السلام حضرت حد علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام کے واقعات بتا رہا ہے فرما رہا ہے کہ محبوب غم نہ کرو یہ اول ہی سے ہوتا چلا آیا ہے آخر جی تمہاری یہ ڈنکے تمہارے نام کے بدلیں گے مفتی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عبادت بڑی نعمت ہے جس سے یہ نعمت ملی وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے عبادت انسان کی زندگی کا اصل مقصود ہے دیکھتے ہیں یہ فائدہ یا کام اللہ سے حاصل ہوا تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو پہلی دعوت عبادت کی بھی آپ کس لیے پیدا ہوئے عبادت کے لیے میں کس لیے پیدا کیا گیا عبادت کے لیے یہ کس لیے وہ کس لیے یہ سب کے سب انسان اللہ تبارہ کا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے عبادت اور ابھی ہم نے عذاب الہی کا واقعہ سنا کہ شدید چنگھاڑ آئی زوردار آواز آئی پھر زلزلہ آیا اور یہ بستی تہس نہ ہو گئی برباد ہو گئی الٹ پلٹ ہو گئی اللہ تعالی کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے نمازوں میں خفلت کرنے سے ڈرنا چاہیے رمضان اور ہم نماز نہ پڑھیں اللہ نے مال دیا ہم زکوٰۃ نہ دیں کیسی بے مرمتی کیسی خفلت ہے اللہ تبارک و تعالی نے آنکھیں دی ہیں تو ماض اللہ کیا اس سے غیر عورتوں کو دیکھیں گے عورتوں کو ناچتا دیکھیں گے گناہوں بڑے چینل دیکھیں گے یہ آنکھیں دی ہیں اللہ نے تو اس سے کعبہ دیکھیے مدینہ اللہ دکھائی دیکھیے ماں باپ کو محبت کے ساتھ دیکھیے مساجد دیکھیے آیات دیکھیے قرآن دیکھیے حدیث دیکھیے دینی کتابیں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے ہم غفلت میں وقت کیوں گزارے آخر موت دنیا سے ہم نے چلا جانا ہے اس کی یاد کریں اس کی عبادت کریں مفتی احمد یارخان نعیم رحمتہ اللہ تعالی علیہ تفصیل نعیمی میں مزید فرما رہے ہیں اللہ عزل کی جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والی ہو جاتی ہے سبحان اللہ صالح علیہ السلام کی اوٹھنی اللہ کی مخلوق تھی دوسری اونٹنیاں بھی اللہ کی مخلوق ہے اتنی ساری اٹھنیاں دنیا میں ہیں اتنے سارے اونٹ ہیں لیکن اس اونٹنی کو حضرت صالح اللہ نبی جنا علی سلا تو سے نسبت ہو گئی اور سبحان اللہ اس اونٹنی کو اللہ تعالی سے نسبت تھی کہ وہ کسی بندے کی مملوک نہ تھی کوئی بندہ اس کا مالک نہیں تھا اس کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی محض قدرت سے ہوئی بغیر ماں باپ کے ہوئی تو اسے سے آیت اللہی نشان قدرت قرار دیا گیا جس جانور کو اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جائے اس کا ادب اور احترام کرنا ایمانی رکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی دوسری اونٹنی مخلوق ہے مگر اس کی بات ہی کچھ اور ہے تو فری میں مفتی احمد یارق نئیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول لکھے ہیں نے بہت کچھ لکھا ہے ہم پڑھنے والے بنے آپ نے ایک بہت دلچسپ بات لکھی ہے کہ میرے پاس ایک فتوا آیا مفتی صاحب فتوی بھی دیا کرتے تھے کہ منٹ کمڑی اس کا پرانا نام ہے شاہی وال جو پنجاب کا شہر ہے اس سے ایک استفتا آیا کہ گاؤں میں بھینس کے ایک بچہ پیدا ہوا جس کی پیشانی پر قدرتی طور پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالی وسلم لوگ اس کو دیکھنے قدرت خدا کا نظارہ کرنے دور دور سے آ رہے ہیں کلمہ پڑھتے دودھ اس بچے کو دیکھتے تو برحل مفتی صاحب نے جواب دیا کہ اس بچے کو محفوظ رکھو ممکن ہے کہ اس کے ذریعے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی طرح لائے کے احترام میں یہ بچہ کسی سامری نے نہیں بنایا ہے قدرتی ہے لوگ اسے دیکھ کر اللہ کی قدرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اسلام کی حقانیت کے قائل ہوں گے مفتی صاحب لکھتے ہیں ہم نے یہی آیت انہیں لکھ کر بھیجی سور آراف کی آیت مفتی صاحب نے لکھ کر بھیجی ہوئی جس میں یہ اونچنی کا ذکر ہے تو برحال مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ مگر ہمارے فط پہنچنے سے پہلے پہلے وہ بد مذہب جو تھے وہ انہوں نے کو ایسی ترکیب کی کوئی ایسا فتوا دیا کہ اس بچے کو ضبع کر دیا گیا جس پر قدرتی طور پر پیشانی پر محمد لکھا ہوا تھا صلی اللہ تعال مفتی صاحب لکھتے ہیں میں نے مرغی کے انڈے پر پتھروں پر بکرے کے بچے کے جسم پر قدرتی طور پر نام محمد لکھا ہوا دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر میرے پاس ہے جس پر صاف لکھا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس واقعے سے خالی وقت گزاری ہم نہ کریں بلکہ عبرت حاصل کریں اور جو سنا اس کو ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں مفتی صاحب نے مزید لکھا ہے کہ معظم جانور کی خاطر مدارات کرنا اسے اچھے کھانے دینا اچھی طرح اس کی پرورش کرنا بہت ہی ثواب کا کام ہے بعض لوگ قربانی کے جانور کان قربانی کے بکرے دمبے بہت اچھی طرح پالتے ہیں بہت ان کو تگڑا کرتے ہیں موٹا تازہ کرتے ہیں فربا کرتے ہیں حقیقے کا جانور ہوتا ہے غوث پاک کے نام پر بکرا پالتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اچھا ہی اچھا ہے الحمدللہ مدنی چلن کے ناظرین مفتی صاحب نے بہت پیارے مدنی پھول نائٹ فرمائے اس اونٹنی کی خصوصیت کیا تھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی پتھر سے پیدا ہوئی پیدا ہوتی اس نے بچہ جنا بہت زیادہ دودھ دیتی تھی بہت زیادہ پانی پیتی تھی تو اس کو آیت اللہ کہا گیا اچھا اونٹنی کا دودھ ساری کو پیتی تھی اور جس جانور کا دودھ پیا جائے اسے چارہ بھی دیا جاتا ہے تو جب سب اس کا دودھ پیتے تو سب کے ذمہ اس کا چارہ لازم تھا اور سبحان اللہ مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ روایت میں ہے کہ اس اونٹنی کے کھانے سے کھیت اور باغ میں اور زیادہ برکت ہوتی تھی مفتی صاحب نے مزید لکھا ہے یہ اونٹنی ساری قوم نے مانگی تھی تو ساری قومیں سمود وہ سب کی مہمان تھی یہ اونٹنی جسے بلائے گئے اسے کھلائے بھی جاتا ہے نیز قوم پر یہ پابندی اس کے آزاد کے ذریعے تھی کہ ان پابندیوں سے تنگ آ کر اسے زبہ کر دیا تو ان پر عذاب آیا اور محض وہ اتنی جانور نہیں تھی نبی کا موجزہ تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی اسے ستانا تو نبی کے امان کو توڑنا تھا اللہ تعالیٰ کو گویا مقابلہ کرنا تھا اور منہ مو مانگے معجزے کا انکار کیا جاتا ہے تو اس جرم پر عذاب آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم